الحمدللہ الحمد للہ مدست لا دری کل من شہد سدی بنا مولام مدنا رمباؤ دوسمی سو ابھی جہانتی سم یو نریبین فولاحمل و کام علی من ہکیم صد اللہ صدق سد رسول نبی الکریم گرام قدرت رات یہ محفل مبارکہ جس کے اندر میں اور آپ دونوں حاضر ہیں اور شریک ہیں یہ میرے عزیز محترم نظرت علامہ مولانا اللہ القاری غلام غوث غسادی وکاء اللہ تعالی انک الشر ان کی زیر نگرانی یہ محفل ہو رہی ہے اور میں آپ کی دعوت پر لاہور سے آپ حضرات کے حاضر خدمت ہوں میں نے دو باتیں کرنی آپ سے موضوع انہوں نے لگایا میرے جمے تو اس ضمن میں میں نے جس طرح آپ سست بیٹھے ڈلے ڈلے جس طرح بیٹھے بالکل کوئی نپ کے لیا جی تھوڑا اور کم بھی پہ سست پہ یہو جی ڈیلی تقریر جولے جو بیٹھے ہو تکریر ڈلی ہوئے سارے بولو سارے بولو اللہ اور سارے بولو پچھے تک آیا سارے بولو میں یہ کا اور نع بڑی دور تک اثر کرنا جیت جیت آواز لگ پتے جانا میں آج میں دو شیر میں باب جی, جی, نا جی میرے دو پہلے گزری جی پانی بچ پتاسا ہو سوڑی سام سٹنت کبرکھا تھی باہو رتی گڑا ہو یارے <سؤال> لا کے باہو، او سڑن کے نا ہو گل میں یہ کر دیا نارا کتنے نعا اور لانا نہیں یہاں نہیں بولتے نہیں بولنا دلیل پر روک دیا گیا کہ آپ نہیں آ سکتے عمرہ کرنے کے لیے کافروں نے حضور کو روک دیا اور معاہدہ لکھ دیا گیا کہ آپ سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں صحابہ چاہتے تھے کہ اس سال ہی فیصلہ ہو جائے دو دو ہاتھ ان سے ہو جائیں لیکن نبی علیہ السلام السلام نے ان کو روک دیا کہ نہیں آئندہ سال بات ہو جب نبی علیہ السلام اہندہ سال تشریف لائے اور ہر کعبہ میں داخل ہوئے تو حضور سواری پر سوار ہے اور حضور کی سواری کے آگے درباری ہے جو صرف شیر پیسوں کے لیے نہیں پڑھتے ناز جب موقع آیا تو بوتا کے مقام پر اپنی جان بھی دے دی کہتے ہیں جی ہمارے منشور میں داخل نہیں ہے حضور کی عزت بات کرنا ہم تو آم صرف نعتیں پڑھنے والے ہیں یہ بھی رسول اللہ کی ناد پڑھنے والے ہیں دیکھو ناد کیسے پڑی نعرہ کیسے لگا ہے حضور سواری پر سوار اور حرم میں کابا میں داخل ہو رہے ہیں اور آگے عبداللہ بن روا ہیں حضور کے دربار ہی شاید دیکھے ہوئے جدو بادشاہ نکلے کراچی یا ساڑھے لاہور آنے پاکستان ج رہے ہوں رسول تشریف بن رہ نے راستہ کم کرایا نعرہ کی لایا گیا ہٹ جاج جی روکن کی کوشش کی پچھلے سال اص ہزوری سی اصا کچھ نہیں کیا روکن کی کوشش کی حضور آ حضرتر آیا گی یہ حضرت نرم پالیسی رکھتے حضرت پتا چلنا حضور نے تو روک دینا سی جناب کی گل کر یار ڈاڑی گل کرنی چاہیے اللہ کا در سامنے میں رحمت اللہ لال امید بن کے آیا یہ گلا کرنا تیار لوستا رہے جائے میرے بنیا گل کی ہو گئی حضرت میم یا بین روا رسول اللہ حرم جی اللہ میں آپ اللہ بن روا اللہ کے گھر کے سامنے بات, بات کرتا ہے اتنی سخت, سخت اور, اور رسول اللہ, اللہ, اللہ کے سامنے اتنی بات سخت باتیں نہ کرتا ہے یہاں تو جناب کوئی چیز داخل ہو جائے اسے امن مل جاتا ہے یہ اللہ کا گھر ہے امن والا گھر ہے اور امام المبیا کے سامنے یہاں دردنے اتارنے کی بات کرتا ہے تو کیا کر رہا ہے تجھے پتہ نہیں ہے یہ اللہ کا گھر ہے رسول اللہ کے سامنے کرتا ہے تو میرے آکا نے کیا بات فرمائی حضور نے کیا فرمایا چاہی دا، اے آج اے ہٹ جا کیوں ازا لا شدوں فرمایا تیر بھی اثر, بھی اثر نہیں کرتے جی شیر اثر کر رہے اے اے رسول اللہ کی گستاخی ہوئے کے مومن بے غیرت بڑھ کے بیٹھا رہے پکڑیاں پگڑیاں داڑیاں کس واسطے ساڑیاں عزت کس واسطے آسان بن سابق حضور پڑیا فینا والدیل ارز محمد بکاؤ نہ تو ہم رسول اللہ کے غلام ہے میرا باپ بھی میری ماں بھی میرا ماں بھی میری عزت ہے حضور کی عزت اور قربان ہے سارا یہ ہمیں صحابہ نے جو اپنی عزت بچاتا رہتا ہے اپنی سنجیدگی میں رہتا ہے وہ کل قیامت کے دن حوضر پر حضور کس منہ سے پانی لینے کے لیے جائے گا حضور فرمائیں گے آج پانی پینے آ گیا دنیا کے اندر تو تیرے چہرے میں بھی تبدیلی نہیں آئی لوگ کافر میرے خلاف کیا کیا برواس کرتے رہے اور تو وہاں سنجیدگی میں پڑ رہا تیرے منشور میں یہ بات دادل نہیں ہے اب جب رسول اللہ نے حوض وسل پر یہ پوچھ لیا تو کس منہ سے وہ پانی پیے گا اور میرے آگا نے فرمایا قبر کے ٹھیک ہو بات چاہیے پہچانیا کی مامو لمبی آدی شان جڑے جہے کہ حضور درود نہیں سنتے وہ بھی ٹھیک ہے تقامی رسولیا کلم ازل میں چاہمل کل تفصیلاتیلا ناگ چراغ شمس گلیں اکثر قوم رزیلا گڑک دلیل غلام محمد تمسیلان سمجھیاں بہت کلیلا خاص دلیل حضور کی شان کو پہچاننا کے لیے ایسی ہے جس طرح سورج میں کنہار پر ہے اور ایک اے آدمی مومبتی لے کر باہر آئے لوگوں سے پوچھے دور اس موم کو کیا کرنے لگے ہو کہنے لگے جی میں سورج کو تلاش, تلاش کرنے لگے لگے لگا ہاں نور لو سلام کی ایک بال کہتا ہے گرمی ہنگامہ بدرو ہونا ہے حیدر و سدری کو فاروق و حسما بن گیا کوئی علی گیا کوئی حسن گیا کوئی حسین بنیا اقبال کہ محمد ہی ہو تو سدی کہ نہیں پتا چل وہ حقیقت محمد ہی ہے اس لیے حضور <وزور> علیہ علیہسلام کے ساتھ یقین کے ساتھ محبت کرے سب ٹھیک نہیں ہے ٹھیک وہ ہے جس کے دل میں عظمت میں ہے بس بہت سادہ سا ہے اصول دوستی اپنا کوثر جو ان سے بے تعلق کو ہمارا ہو نہیں سکتا بس بک تو ساں گرم نہیں ہوئے محب ہوئے محب محب محب اے اے ہو میںادی قسمان محبت کریے نا یہ سوچ کے مبت کرتے رہنے کا ڈنگ بول گیا جنہیں رہنا طرف وہ تو حضور کے ساتھ تین میل بھی نہیں چل سکے میدان اور جو رسول اللہ کے غلام تھے سات دنواد حضور حکم تھے گھوڑے سمندر گھوڑے سمندر چاہیے اس لیے سنجیدگی اور مسئلے میں ہو حضور کے ساتھ بند کر کے حضور سے پیار کرے یہ نہ حضور فرشتے بڑے بڑے علامہ حضور دیاں زلفا ہو گئی سن حدور چہرہ یہ ہوجا پھر امام محمد رضا کی طرح بولپور میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل روبا کے ساری دنیا مل کے تھوکے سورج والے تھوک منہ پینے باہیں میزائل بہ جان تا بھی تھوک تھلے آنے تھوک تھک پو بکواس کر رہے نا آرام زیادہ کوئی نہیں جا پیو رسول ہزور علیہ السلام سلام کا گستاخ کوئی نہیں اس واسطے اصا صرف اپنی غلامی کا اظہار کر رہے ہیں ورنا چشم اقوام یہ نظارہ بد تک دیکھے اور رفعت شان رفان الگ کا ذکر دے اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں مٹ گئے مٹے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرے وقت میری تکریر گل ایک بھی ہو جائے گل جی تا تو گوبار پیا دائیں بائیں گے ایمان ہونا چاہیے وہ حضرت ابو مسلم قوانین ایلان کیا جمن نے میں حضرت ابو مسلم قوانیاں نپ لیا نے کے لے گئے کہنے لگا کون آ میں لگے کی کہنا مین سمجھ نہیں کیونکہ شاید نہیں آئی میری گل میں کہ محمد کون آن کہ کرنا اشارا سورج ڈبیا واپس آ کے مو میں نہیں ہو جایا ہونا چاہیے ہزار کی شان رسول اللہ رسوللہ خلاف گل کرے کی بکواس کرنا سمجھ نہیں آئی تو کی بکواس کر رہا میری نہیں سمجھ آئی سب طرف وہ بھی ٹھیک کہتا ہے وہ بھی ٹھیک کہتا ہے یہ مومنٹ بھی شان نہیں ہے اگر تو یہ کہ شان ایسے ہونی چاہیے کہ صدیق اکبر کو ابو کو نے کہا بتا یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی راتوں رات مسجد آرام جائے تکس جائے پھر پہلے آسمان پھر ساتھ میں پھر لام کہاں جائے واپس آئے ٹنڈی ہل رہی ہو پانی گرم ہو یہ اکل میں آنے والی بات ہے پر میں سنا ہے اجالا <تصفيق> میں <مار را>, <تصفيق> <زمانے دے تصفيق> م... سب سب اس تو بھی کرن دے مان تیار آ ایس طرح مومن ہونا چاہیے دن مارکیٹ بڑی عزت والا دل سی جد حضور نکلی تو دوبارہ بن گیا اس بخانے ختم کرو دوبارہ بناؤ اور امام دی محبت کرو اور بغیر شرط داخل کرو سدی کے اکبر ہر بندے بچے والا ہوں مال والا میرے پاس بچے ہیں میرے بچوں کا کیا بنے گا اکبر کے اکبر جب ڈنگ لگیا تو کپڑا تو پہلے بھی کوئی نہیں سارا فاڑ کے سراخ بند کر تے اپنے آنسو کیتے مخافت رسول اللہ جدے کی کی نا, ہو نا زیر نے اثر کی جنگلی سب آنسو ہزور گر گیا نبی اسلام نے ادور صدیق کیا مسئلہ ہے رہا ہوں لیکن کافی نہیں ماں باپ سے قربان ہو جانا یہ ہے یہ کیا ہے نورنو بن مسود جب واپس گئے نے پوچھا کہ مسلمان ڈرایا کی الفاظ میں باقی الفاظ ہو بخاری شریف کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں انسان کے پر جاؤ اس نبی کا مقابلہ نہ کرو رہا میں ڈر کیا یہ میں دربار جا کے سبر بنیا نجاشی اور سفیر بنیا لیکن جیڑا منظر میں کوئی نہیں بل بھائی گردا جا کے دھو دین ساف کر دینی کپڑے ہاتھ مڑ کے اپنے چہرے قسم کہا اور چودہ سو دوڑ پہ حکم کی ویزا میں پیچھے ہٹ ہزار کا تھوک جی لے چکے پانی لڑ پاؤں نہ پیارا کا خوف کر پہ تھکتی بھی بربت حاضر کر چکے واضح قتل کر دیں کہ مجھے جانی پہ نے لینی میں ہیں پرند سارے سفر ابد اللہ بینس نے تکتا تُو ہے مسلمان ہم کیا کر سکتے ہیں ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کل میں پڑا پتا ہے کہ میں حضور کے لیے کیا کر سکتا ہوں یہ پوچھنے کی کوئی بات ہوتی ہے عبد اللہ قتل کر کے حضور بندے میں کلہ جا کوئی ہتھیار دو انہوں نے کیا جناب ایک نشانی دس دو کہ میم کم پتا لگے گا میں دی حیب جان قربان بدل دینا چلدی نماز نہیں ہوں چلد یعنی وارہ ہو لو اشارہ نماز پڑھی جاؤ یہ نماز سواری چلنے میں اس نماز پڑھنے میں نماز پڑھنی پہلے سے آدمی چلدی نماز قبول ہوئی لیکن سیبا ہزار رنگا دے محمد تو آیا ہی کوئی نہ مطلب صرف لوگوں کو لی رہا ہوں ہا جی جی دے سکتے ہیں کیا کچھ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ باس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ ماں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرن کا ہے محدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ ماں یہ سرکار کا در ہے ترے شاہ تو نہیں جو مانگ لیا مانگ لیا اور بھی کچھ ماں اس ڈر پہ یہ انجام ہوا اس نے طلب کا جھولی میری بھر بھر کے کہا کچھ اور بھی مان جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا سے وہ تو کہتے رہے ماں ذرا اور بھی کچھ مانا عبد اللہ بھی مار کے آئے نا جگہ نہ سی ادھر چک کے چہرہ چہرہ نبی سلادا گھر کے جا گھروں اپنا آسا مبارکیا فرمایا دینا نہیں کسے نو کیا مت والے دن میرے درمیان ہوئے جنت سارے جن جن جن خالی ہاتھ مسلمان کیا کر سکتے ہیں آپ اپنی آواز تو بلند کر سکتے ہیں نا تاکہ وہ اسلام آباد تک آواز جائے وہ گیلانی سید بیٹھا ہے اس کے اندر بابوانی کے خون کی غیرت جاگے اور کافروں کے ساتھ آنکھوں میں آخر بات کرے شاہ جی ابھی سلام پیش کرتے سلام پیش کرتے رہ اقبال رسول ایسی انسان میں پہلے آدمی تو قبلہ شباب کا قبل ہر فرمایا جی جوان ہے غنیمت جان اس جانی بڑھاپا تو کو پہلے نے فرایا گنی مت جان جانی نہیں سامنے کڑا ہو سکتا کل موبائل کرسی معلوم ہو جائے گا کورسی تو بیٹھنا شروع ہو جائے گا پریشانی آپ کے سامنے شباب, شباب کا قبلہ حرم ایک دوسرا حضور نے فرمایا صحت کا قبلہ سکم ایک فرماوا صحت و غنیمت جانے اس تو پہلے پہلے کہ تو بیمار ہو رہے لیکن تیسرا آپ نے اللہ نے فرصت ہو جائے تیرا دل کرے ہونا اور چوتھی بات فرمایا قبل نے قبلا موت فرمایا مرن تو پہلے پہلے غنیمت جان اپنی زندگی ہوئے گا دنیا سے جا رہا ہوں چھپا کر بندے کا منہ اہم مرنا شاعر شاید دنیا سے جا رہا ہوں چھپا کر کفن سے منہ دنیا سے جا رہا ہوں چھپا کر کفن سے منہ افسوس کے بعد مرنے گیا مجھے مرن تو بعد انسان اور پھر مر گیا تو پھر مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے وقت مرگ آج توبہ کرو کسی یار نے کم نہیں آنا مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے وقت مرگ اور عمر بھر کی دوستی کا یہ سلا دینے لگے اور قبر پہ کوئی پوچھنے پہ والا نہیں ہوتا شما بھی جلاؤ تو جالا نہیں ہوتا نہ کوئی سوگوار تھا کس کا کو بات میرا ٹائم بھی مکیا اور آخری بات ٹائم ہو گیا ایک ہی منٹ واقعے کدی سنے اور بڑے قبول کی عیسائی بن گیا بڑی وی محفل کا عیسائی پادیا نا اصل تو دو ٹکیا نہ حضور دی عزت واسطے کتے کتنے بے تاب ہو کے عیسائی پادری کی تکلیف کردہ حضور کی توہین کریبیا جناب ٹوٹ کے پی گیا اس عیسائی پادری بڑی بچ بچا کر نہیں آیا وہ کتا فرق پیا یا بونکیا مطلب کہہ رہے کمی نے میں تڑے ہی داغا تزور کی گستاخی نے دیتی کے تھلے گوڈیا تھالے دے چیر چار رکھا کیا تیرے آگے گستافی کی مانا یہ بنیادی حضور گی ہوشت نہیں کر سکیا امام ام نے اے واقعہ جو تا نے کہ چالیس ہزار حضور کی کرو نبی کا ہر بات میں اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے جتنے بھی موقع ہو شان بیان کرو اور ہر بندے باہر دکانا پہ بھی جاؤ تو ایک ہی بات ہے کہ ہم رسول اللہ کا غلام ہیں بس حضور کی غلامی یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا دنیا کے دودھ گستاف ہوا اللہ تعالی آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے اور ہمارے عزیز مولانا غلام دادی اور ان کی جتنے بھی کو نکل جتنی ساری چاہیے باہر چلو حی چاہور کہ کوئی حیثیت نہیں اگر وہ حضور کا غلام ہے تو پھر ٹھیک ہے غلام ہیں اگر حضور سے دائیں ہو گیا اور آپ کی عزتوں کی بات کرتا ہے منہ جوتے گیا نظر پڑی تکلیف, تکلیف, تکلیف درد ہو رہا ادور میں لوگ واضح کرتے اسلام کے بارے میں جن اسلام تھلو تھم ہٹا لے یہ کیا مت اسلام رہنا ہے کسی نے تھم کوئی نہیں دیا اسلام اتنا عظیم ہے کہ لے کے چل رہا ہے اللہ تعالی ہمیں الحمدللہ